ربین وسلط وسلام علیہ حبیب اللہ علیہ نبی اللہ علی الحاب قیا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنے چہیتے پیارے سے مدنی چینل پر میٹھے میٹھے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں سلسلہ ذوق نات اس میں ہم اشعار کی تکرار وغیرہ کرتے ہیں ناتے سنتے ہیں شعر و شاعری کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور آج تو الحمدللہ پاکستان میں عید الفطر کا دن بھی ہے آپ سب کو ہم سب کی طرف سے ڈھیروں عید الفطر کی مبارک باد یہ سلسلہ آپ پہلے بھی مختلف انداز سے دیکھتے آ رہے ہیں اور آج بھی انشاء اللہ تعالی اسی انداز سے کچھ نہ کچھ سلسلے ان شاء اللہ پیش کریں گے اور سب کچھ انشاءاللہ اللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ وسلم کا فرمان ہے نیت الم خیر من عام مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے عید کے دن بھی ہمیں نیتیں نہیں بھولنی ہے اس لیے آئیے کچھ نیتیں کر کے آگے بڑھتے ہیں ان اللہ اپنے منچ پر بیٹھے مہمانوں اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی پیش کروں گا پھر انشاءاللہ تعالی ناطے بھی پڑھیں گے آپ بھی آج ہمارے ساتھ مربوط ہوں گے آپ کی کالز اور ایس ایم ایس بھی آج کے سلسلے ذوق نات میں شامل ہوں گی لہٰذا کہیں نہیں جانا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت محظوظ ہونے کا موقع ملے گا نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب پانے کے لیے سلسلے میں شرکت کریں گے سلسلے آپ دیکھیں گے علم دین بھی سیکھیں گے اگر میسر آیا کوئی اہم بات ملی سننے کو اسے نوٹ کر لیں گے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ان اللہ تعالیٰ جب نعتیں پڑھی جائیں گی تو ادب کے ساتھ آجزی کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہو سکا تو نگاہیں جھکا کر مل کر پڑھنے کی کوشش کریں گے ان اللہ تعالیٰ مقابلے میں شامل رہیں گے آپ کے ایس ایم ایس کالز وغیرہ کو بھی آپ کی دلجوئی کے لیے شامل کروں گا ان اللہ تبارک و تعالی اور رمضان کی باتیں بھی کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا یقینا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کو نمبر انشاءاللہ سکرین پر دکھائے جائیں گے میں بھی آپ کو نمبر بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ نعت اسلامی بھائی تشریف فرما ہیں میرے بائیں طرف اور آپ کے دائیں طرف ہمارے بہت ہی پیارے سناخوا محمد اویس اتاری ان کے ساتھ حافظ احمد رضا اتاری ماشاءاللہ اللہ اقاری بھی ہیں نعت بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ بھی ہیں الحمدللہ ہے بیان بھی فرماتے ہوں گے آپ کرتے تو ہوں گے ماشاءاللہ اللہ میں نے دیکھا ہے آپ قافلوں میں بھی جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ میرے دائیں طرف اور آپ کے مائیں طرف ہمارے بہت ہی پیارے شناخواہ مدنی چینل کی جانی پہچانی شخصیت محمد آصف اتاری دامت برکات العالیہ بھی ہیں اور ان اللہ تعالی ان کے ساتھ بھی ایک اور شناخواہ ہوں گے کچھ دیر میں انشاء اللہ وہ بھی تشریف فرما ہوں گے تو ہم ناتے بھی سنیں گے ہلکا پھلکا مدنی مقابلہ بھی ہوگا اور کوئی جیت ہار کا تو ہم نے نہیں سوچا کہ کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا ایسا تو نہیں ہے عید ہے سب کے سب جیتے ہوئے اور انشاءاللہ ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ سلسلہ ضرور کریں گے لیکن چاہوں گا میں کہ سب سے پہلے حمد باری تعالی ہو کیونکہ ہم سب مل کر پڑھیں اور آصف بھائی آپ نے جھنڈا بھی اٹھا لیا ہے مطلب ابتدا آپ نے کرنے کی نیت کر لی ہے لگتا ہے آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اللہ تبارک و تعالی عید کی خوشیاں دکھائے جو یہاں پر میرے ناظرین بیٹھے ہیں حاضرین بیٹھے ہیں میں انہیں بھی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے کیمرہ مینس کو ہمارے دیگر عملے کو بھی عید کی مبارک میں جلدی جلدی آیا ہوں کسی کو عید کی مبارک بھی پیش نہیں کر پایا ان اللہ ہم بعد میں گلے بھی ملیں گے ان اللہ معانقہ بھی کریں گے ڈائریکٹر صاحب سے بھی ملیں گے ان اللہ تعالیٰ آصف بھائی حمد باری تعالی مختصر پھر ان اللہ آگے بڑھتے ہیں سلو علحیب تع محمد صلی اللہ تعالیٰ اللہ رب و و <coughs> نیت کیجیے اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ یا خدا میرے خدا خدا میرے khuda aaya khuda mere khuda خدا بولو یا خدم می رے خدایا خدم میے خدا میرے خدا میرے خدا یا ساتھ ہو مولا مولا مولا مولا میرے مولا میرے مولا علا ہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو یا خدا میرے خدایا خدا میرے خدایا خدا میرے خدایا خدا خدا میرے خدا <تصفح> یا الہی گور تیرا جب سر آئی لا ہی گور تیراکی جب ساترا رحمان مولا وفا سستا ہن منا یا الہی گور تیرا کی جب سترا ان کے پیارے کی صبح ہے جا فضا او بولو یا خدا میرے خدا آیا خدا میرے خدا آیا خدا میرے خدا آیا خدا میرے خوابے گراس اٹھا مولا مولا مولا مولا میرے مولا میرے مولا ہی جب رضا خابے گرا سے سر اٹھا دو لتی بے دار اس کے موسف ہو یا خدا میرے خدا یا خدا میرے خدا, میرے خدا امین امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدری چینل کے ناظرین اپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپ کو کوئی بھی نات سننی ہے کوئی اور بات کرنی ہے ہمارا ناتخانوں سے کچھ پوچھنا ہے یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ذوق نات میں تو نات کے حوالے سے سوالات بھی ہوتے رہیں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں انشاء اللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جواب دیں کال کے لیے نمبر ہے 0213 4942526 ایک اور نمبر ہے 02134942522 ٹو آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں آپ کے ایس ایم ایس انشاءاللہ میرے پاس پہنچیں گے اللہ کی رحمت سے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوئی تو نمبر ہے زیرو تھری فور ون ون آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ذوق نات جس میں ہے مدنی اشار کی تکرار بھی اور دیگر مزیدار گفتگو بھی ان اللہ تعالی ہم کریں گے آپ کی کالز وغیرہ بھی ان اللہ تعالی لینے کا سلسلہ ہوگا آصف بھائی عید کا دن ہے آپ کو عید مبارک بھی پیش کرتا ہوں مائک آپ لے لیجئے ہمارے ناظرین تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کیسی گزری آپ کی عید الحمد اللہ صبح فجر کی نماز سے کچھ الحمدللہ آپ کے علاقے نماز میں تو بہت ماشاءاللہ ایک سلسلہ چلتا ہے وہ نماز فجر کا نا ایک شروع ہوتا ہے پونے جیسے ہی ٹائم شروع ہوا جی ہوگا جی تو وہ ساری ماشاء اللہ اتنی مساجد ہیں الحمدللہ تو وہاں پر ایک ساتھ وہ الگ, الگ الگ پانچ پانچ دس دس منٹ کے فرق سے جی ہاں بالکل ایسا ہی ایسا <تصفح> باب المدینہ کا علاقہ جو خارا در کا ہے اور دعوت اسلامی کے تحت بھی الحمدللہ سنت کا بھی کافی وہاں شروع سے ایک سلسلہ ہے پھر یہ ہے کہ وہاں دعوت اسلامی کی ایک طرح سے شروعات کا سلسلہ اور باپا وہاں پر نور مسجد ہمارے قریب ہیں جہاں امامت فرماتے تھے کی بھی نماز وہیں ہاں عید بھی ہمارے وہیں اپنا مسالین اچھا تو وہاں پر الحمدللہ پھر رشتے داروں وغیرہ سے ملنے ملانے کا سلسلہ رہا ہوگا ہے الحمد للہ اللہ بھائی آپ کو بھی عید مبارک حافظ صاحب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہم ذوق نات لے کر بیٹھے ہیں لیکن مجھے تو آپ سے باتیں بھی کرنی ہیں ہمارے ناظرین بھی ہو سکتا ہے کوئی سوال کر لیں بات کریں ساتھ ساتھ مدنی اشار کی تکرار بھی انشاءاللہ کریں گے آپ کو بھی عید مبارک آپ کی عید کیسی گزری مدنی ماحول میں ایک طرح کی ہوتی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پھر فجر جماعت سے پڑھی پھر عید کا انتظار پھر جو لوازمات ہوتے ہیں کے وہ پورے کیے شیر خورما کھایا وہ تو خیر نہیں کھایا نہیں کھایا نہیں وہ میرے مزاج میں نہیں وہ کسی وجہ سے اس کے ہوتی ہیں نماز عید کے بعد رشتہ داروں سے ملنا والدین کی شیخن سے ملاقاتیں گھر والوں کے ساتھ ٹائم دینا اس طرح پھر تھوڑا آرام پھر مدنی چلنے کا سلسلہ ماشاء اللہ اللہ تعالی برکتیں دے کو مدنی من بھی نعت سنائیں گے آج آپ نعت سنائیں گے نا آپ انشاء اللہ تعالیٰ کیا نام ہے آپ کا مررا مررا ماشاء ابن مفتی فاروق ماشاءاللہ آپ سے آج نعت بھی سنیں گے آپ نعت کی تیاری کر لیں ایک صاحب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ایک ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں یہ مقابلہ ہوگا آپ سے کلام سننا ہے مجھے ایسا کو کلام سنائے پچیس سیکنڈ کے اندر اندر ہو مقابلہ آپ سے ایسا کلام جو خاصے شروع ہوتا ہو کتاب بھی آپ کے پاس ہے چلے کتاب سے نکال سکتے آگے اور زین میں تو شروع کر دیں ہم پڑھیں گے آپ کے ساتھ نات سنیں گے اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علی یا حبیب اللہ خراب کیا۔ دل کو پر بلا تمہارے کو جیسے رخ ست کیا نار کیا تمہارے کو مجھے سے رک <تصفح> ست کیا نالک علا سنو گن کو چہ ریہال سگا میں چہرہ میرا بحال کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے سنا دیا آپ سے سوال ہم نے کیا تھا کہ خاص ہے آپ کوئی کلام سنا دیں چلیں بھائی ایسے ہی ہم اپنے ناطخانوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کلام سنیں رضوان بھائی کی آمد مرحبا آپ سے بھی ہم سن سکتے ہیں, نہیں سن سکتے آپ کہیں گے تو کون مر... منع آپ کو, کو... کون منع کر سکتا ہے آپ کو بھی عید مبارک لیکن آپ سے بھی کلام سنیں گے آج ہم پھر انشاء اللہ تعالی. مجھے میسجز بھی آ رہے ہیں اور ناظرین آپ میسجز ہمیں مزید کر سکتے ہیں کالز بھی کر سکتے ہیں نمبر ہے 02134942526 ٹو ون نمبر ہے 02134942522 یہ کال کے نمبر ہے ایس ایم ایس کے لیے زیرو تھری ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ایک ایس ایم ایس ہے ربی بھائی ہمیں لکھ رہے ہیں اشفاق بھائی السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج آپ لوگوں کو مدری چینل کے سلسلے میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے عاصف بھائی سے کلام سنوا دیں سرکار کی شان نرالی ہے انشاءاللہ اللہ ایک اور میسج ہے نات خواہ اویس بھائی کے بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے اعلی حضرت کا کلام سب سے اولا والا ہمارا نبی انہوں نے نبی نہیں لکھا بنی لکھ دیا ہے شاید سپیلنگ مسٹیک ہے کوئی بات نہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ کلام بھی ضرور سنائیں گے آپ کی کالز بھی انشاءاللہ لیں گے لیکن ابھی ہلکی پھلکی سی تکرار ہو جائے اگر اشعار کی اشعار کی تکرار میرے دائیں طرف جو بیٹھے ہیں وہ بائیں طرف والوں سے ترکیب بنائیں گے اور نعت اسلامی بھائی بھی ہیں رضوان بھائی بھی آج آصف بھائی کے ساتھ ہیں آپ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے آپ کو چھوڑنا بھی نہیں آپ کے اپنے پیچھے پیچھے رکھیے گا تو مختصر سے اشار کی تکرار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں پر جو پہیا ہے وہ رکتا ہے دونوں طرف سے اشار پڑے جائیں گے طرز میں پڑے جائیں گے اور جس حرف پر اول فریق جو ہے ختم کریں گے سانی سامنے والے اس سے شروع کریں گے پچیس پچیس سیکنڈ ہوں گے اور اگر ایم سی آر ہو سکے تو کاؤنٹ ڈاؤن بھی چلائیے گا اور اس کا کوئی وقت ہم فکس نہیں کرتے دیکھتے ہیں کب تک یہ چلتا ہے امید ہے کہ ایسا کوئی مشکل شعر آئے گا سامنے والے جو ہیں وہ اگر جواب نہیں دے پائے تو ہم سمجھیں گے کہ جس نے وہ شعر پڑا ہوگا سامنے والے جس کا جواب نہیں دے پائے تو وہ گویا بازی لے جائیں گے ہم اسکور وغیرہ کی ترکیب آج نہیں بنا رہے یہ آج عید کا سلسلہ ہے اسپیشل ہے خصوصی ہے تو بس ناطے سنیں گے انشاءاللہ شاء تعالی تکرار بھی ہوگی دیگر جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی ان شاء کچھ نہ کچھ اپنے انداز میں پیش کریں گے آصف بھائی آپ تیار ہیں دائیں طرف ہیں اور آج ماشاء اللہ دارالفتا کے اسلامی بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں تو یہ تو بہت مشکل مشکل اشار آپ کو دے سکیں گے آپ ان کے ساتھ ہیں چلے آپ شروع کریں کہاں سے کریں گے یا میں شروع کروں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کا شعر ہے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض آپ کو شروع کرنا ہے ذیا پیرو منش کے صدقے میاں کا ضیا پیرو مش کے صدقے میاں کا ضیا پیرو منش کے سدقے میاں کا آئے دوبارہ مدینہ آہا, سبحان اللہ مدینہ ہاں ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پیار ہے ہم کو اللہ سے پیار ہیں ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے ہاں پیار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے شال اپنا سہان اللہ یا سے رضوان بھائی پڑھ رہے یوربی بل مستعفی بل ماں کا یا یوربی بل بلغ ماں کاسی دانا نام وایا واسیا لفظ ہے نا حرف ہے نا مشکل حرف ہوں گے تو جلدی رک سکے گا. مجھے بلا لو شگے مدینہ کہ ستا رہا ہے در ت یہی طور دل میں تو فا چچا ماشاء اللہ یا لبن من کا مب فی رات یورکا موسن خاتی یا, یا, یا مبدی ان پھر میم آ ماشاءاللہ ماشاء اللہ آپ کسیدہ شریف پڑھتے رہیں گے تو تو یا کے بہت اشعار ہے میم مجھے مدین کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع مت مجھے مدین کی دو اجازت آقا مجھے مدین کی دو اجازت نبی رحمت شفیع علا جانے فرچ پیلا بلوا کے جانے شفیع ماشاء اللہ تا سے تا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کی تلوہ تیرا ماشاءاللہ اللہ الف اعلیٰ حضرت کا شعر پڑائے الجل سے نور سے مامور کر مجھے اے ظلف پاک ہے یہ سیرے بلا ماشاء ماشاءاللہ زواد سے رضوان بھائی آپ پڑھیں زواد سے اب, اب یہاں سے تو پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ اللہ عصیب بھائی زواد سے بیجو شہر اچھی ہوئے دوسرا شہر آگئے زوف مانا مگر یہ ظالم ان کے رستے میں تو تھکانہ کر زوف مانا مگر یہ ظالم ان کے رستے میں تھکانہ کریں اور اس میں سجدہ ہوکے روزے کا تواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے <تصح> کتنا پیارا کلام ہے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے <تصح> اللہ. جی یا yeah. آخری ہے یہ حرف آپ آخری دیں گے پھر یہ آپ کو آخری دیں گے <تصح> مقابلہ ورنہ طویل ہو جائے <تصح> تری हो کا ست ہو یا یہ جگہ تری اتا کا سات ہو جب پڑے مشق ش مشکل کو ساتھ ہو جب پڑے مش مشکل, شگے مشکل کو ساتھ ہو سبحان اللہ امین واؤ آخری ہے آپ انہیں جو دیں گے کوئی ایسا دے دینا پہلی بار سنا وہ شعر آسان بھی دے سکتے آپ پریشان ہو رہے ہیں آپ واؤ وہ کروں شہید تیرا نہیں سنتا ہی نہیں می <تصفيق> اللہ آخری شیر اس مرحلے کا الودا البدام ہیرم الودا الدا بدا ماں گے گفر الودا البام ہیر مض الام ہیر مض ماشاء اللہ بہت اچھا شعر پڑھا آپ نے اور میں روکنا بیچ میں نہیں چاہتا تھا الوداع پڑھ لیتے لیکن یہ شعر درست نہیں ہے اس طرح نہیں ہے الودا الودا ماہ ر الودا الودا ماہ غفر اسی طرح ہے دیکھ لیجئے ورنہ حلیف سے کوئی اور شعر آپ پڑھ دیجیے ایسا لگتا رہ مدینگے ایسا لگتا ہے مدین جلد وا بوائیں گے جائیں گے زخم سب اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ رہا اور مدنی اشار کی تکرار ہم اسے کہتے ہیں اچھے انداز میں تکرار رہی دونوں نے اپنے اپنے جو حروف تھے ان پر اچھے اشار سنائے ماشاء اللہ مجھے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں کالز بھی ہیں چلے کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی کچھ مزید آگے اگلے مراحل کی طرف بڑھیں گے سل الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاء اللہ کال لیتے ہیں کچھ سسٹم میں ابھی ریسنٹ پرابلم ہے ایک میسج ہے سکھر سے سب ناتخوا اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک مجھے اعلیٰ حضرت علیہ رحما کا کلام چمک تو جس سے پاتے ہیں سب پانے والے سنا انشاء اللہ ایک میسج ہے اشفاق بھائی مجھے ایک کلام سنوا دے مدینہ یاد آیا ہے احمد رضا احمد رضا بھائی چلے آپ کا کلام مدینہ یاد آیا ہے یہ سنتے ہیں آصف بھائی چند اشارہ یا مدین نیا آیا ہے چلو چوکھٹے کھٹے پیل کی رکھ کے سرکل بان ہو جائے چلو چوکھٹے کی رکھ کے سر کل بان ہو جیات جا وے دانی پائے گیمر کر مدینے میں مدینہ ماشاءاللہ عزوان بھائی آپ کی عید کیسے گزرتی ہے آپ ماشاءاللہ دارالفتہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ بھی اسی طرح شیر خورمہ وغیرہ سے یا کچھ آپ لوگ منفرد انداز ہوتا ہے دارالفتہ سے اس وقت میں متعلق نہیں اس وقت مدنی چینل سے اچھا متعلق اور عید جو ہے وہ کیسے گزرتی ہے اللہ کرے کہ ہم اس طرحہ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں جو اللہ سو جل کو راضی کرنے والی کیونکہ اس کے حوالے سے جو بالخصوص للت الجائزہ کے حوالے سے جو پڑھا ہے کہ انعام کی رات پھر عید جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ ہوتا کا وہ جو طریقہ ہے اللہ نصیب کرے امیر اللہ سنت دامد برکات ملیہ کو تو دیکھتے ہیں کہ عید کے دن رو رہے تھے پوچھا گیا کس سبب سے رو رہے ہیں تو فرمایا کہ عید اس کی ہے جس کے روزے مقبول ہوئے جس کی نیکیاں قبول ہوئیں واہ اب وہ واہ جانتے نہیں کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ قبول ہوئے یا نہیں پھر گھر سے نکلنے کا الحمد میرا ذہن وہ نہیں ہوتا نا تو گھر سے نکلنے خو خو کا ہوتا نہیں ہے جب نکلیں گے تو اس دن جو ہے وہ گویا کے شیطان کا ایک استقبال ہو رہا ہوتا ہے بے پردہ عورتیں باہر نکل آئی ہوتی ہیں گانے بج رہے ہوتے ہیں ڈیک پہ جو حال ہوتا ہے گھر سے نکلنے کا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ سب جل گھر سے جب نہیں نکلنا تو گھر پہ رہ کر شیر خورما بولتے ہیں, اس کو ہمارے ہاں بولتے ہیں اب شیر خورما اگر اس میں بادام پستہ ڈال دو تو وہی شیر خورما ہے نا وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے غالب کچھ نہ کچھ کیونکہ ہم جو یعنی پنجاب کے ہے نا وہ شیر خورما پتہ نہیں کیا ہوتا ہے شیر اور خورما خورما خجور کو کہتے ہیں نا کھجور مطلب نام شیر مختلف, تھے. مختلف ہوں گے باقی تو آپ وہ... بھی کوئی کلام سنا دے ہمیں آج آپ مدنی چینل پہ باتیں کرتے دیکھا ہے ماشاء اللہ گفتگو کرتے آج ایک دو شعر آپ سنا دیں دو شعر آپ ماشاء اللہ پڑھ چکے ہیں اشار کی تکرار کوئی اور کلام ہونا چاہیے سلو الحبیب صلی اللہ, صلی اللہ, تعالی تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بت واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو ماں لیک کے حبی میں تو okay. ماں لیک گا کے ہو ماں لیک کے حبی یانی ماںبوب محب میں نہیں میں میرا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید برکت اطا فرمائے اور بھی دیگر کلاموں کی فرمائش ہے ناظرین آپ بھی کوشش کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اپنے میسجز وغیرہ بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں زیرو تھری پر کال کے لیے نمبر ہے زیرو ٹو ون تھری فور نائن فور ٹو فائیو ٹو سکس دو نمبر صلی صل اللہ, صل اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت بہت عید مبارک جیسا بہت بہت عید مبارک بہت عید. میں شکریہ بہت شکریہ مجھے سے رہا ہوں اور مجھے نا سنی ہے مدینہ اور سلام <تصف> و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اللہ اگلی کال السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عید مبارک آپ کو حاجی کو نظیر بول رہا ہوں سنڈی سے میری فرمائش ہے کہ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی یہ نعت سنائی جائے بہت شکریہ بہت مہربانی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں صبح سے بڑا مزہ آ رہا ہے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور ہماری صحیح کرے عام بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ آپ کو بہت بہت عید مبارک انشاء اللہ یہ کلام بھی شامل کریں گے اگلی کال سنائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی عید مبارک جی میں محمد یاسر آزاد تاری میرا نام ہے میں کھاریاں سے بات کر رہا ہوں آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے آپ سب کو عید مبارک ہو اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں ان کو بھی عید مبارک ہو آصف بھائی کو بہت بہت مبارک ہو اور میں نعت کی خواہش کرنا چاہتا ہوں مجھے نعت سننی ہے میں مسجد نبوی میں آیا یہ نعت سننا چاہتا ہوں میں آصف بھائی سے میں مسجد نبوی میں آیا ہوں چلیں یہ کلام سنیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بہت عید مبارک اگلی کال سلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں فرحان تاریخی بات کر رہا ہوں ان ناتخواں جو بیٹھے ہیں سب کو طرف سے عید مبارک اور مجھے فرمائش کرنی تھی سبز گمبد والے منظور دعا کر اور پاپا کو بھی میری طرف سے عید مبارک اور مدنی چینل دیکھ کے بہت روح کو سکون ملتا ہے اور مدنی چینل بہت اچھا ہے اللہ سے دعا کہ اللہ جس کو کسی طرح روا رکھے آمین آمین آمین آمین السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت مبارک عید مبارک آپ کو آپ نے ہمیں مبارکباد دی خیر مبارک اگلی کال السلام علیکم سر وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی سر آپ کو سر عید مبارک ہو سرکار آف کون سی سرکار توجہ فرمائے انشاءاللہ تعالی سنیں گے لیکن ایک فرمائش تھی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی چلیں اس سے کچھ فرمائشوں کو ایک ایک شیئر کر کے دل جوئی کے نیت سے پورا کرتے ہیں مل کے پڑیں گے انشاءاللہ شاء اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی سب سے بالا اولا نبی سب سے نبی سب سے بالا ہمارا نبی کون دے تاگ دے کو موچا ہے کون دے تاگ دے کو مچا گے تین بار لاگ سچا سمارا نبی غمز دو کو رضا مجھ دتی جیک گمز دو کو رضا مجھ دتی جیک گے دیکھ سو کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سا ہمارا نبی سب سے را ہمارا نبی بہت پیارا کلام ہے لیکن ترس نے تو چار چاند لگا دی اس کو ماشاء خا... خاک مدینہ ہوتی میں خاک سہار ہوتا شروع تو کریں خا کہ مدینہ کے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا کے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہو تیرے مدینہ ہو تیرے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدی دینا میرا غبار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجا کے رکھا کب تو آ اب تو اسے آخا نہیںتظار ہوتا مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا مرحبا اشفاق جو ہمارے گھروں پہ مدنی منہ تو یہاں جو کلام چلتا ہے نا یہ بھی وہی پڑھتے ہوں گے نا بالکل مقصد ہے جیسے یہ کیا ہم سنائیں گے ماشاء اللہ خلاف جنگ نعرہ لگاؤ یہ کیا لگا دیا اب تو بس ایک ہی دونوں ماشاء اللہ اب کیا نام ہے حیرت انگیز بات ہے نا پہلے جی. نام بتا دیں محمد نام ہے اس کا اور پکارنے کے لیے حسان اتاری. मاشاء मاشاء اتاری. اب سوال ہے ان کی عمر کتنی ہے ہاں عمر شریف بتائیے عمر تقریباً سوا, دو. سوا دو سال کا بچہ مدنی چینل آپ سوا دو سال کا بچہ کیا بولتا ہے اب یہ سوا دو سال کا بچہ ناد پڑھ رہا ہے جو دیکھے گا وہ جو دیکھے گا اپنے بچوں پہ رحم کریں انہیں مدنی چینل دکھا کر مدنی چینل کی نعتیں دکھا کر ان پہ رحم کریں یا آپ کا بچہ اپ, آپ خود بتائیں آخرت اس کی اس طرح بنے گی یا وہ جب گانے گائے گا ٹانگے تھر گائے گا اس سے بنے گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق ایک میسج ہے میرے پاس السلام وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ فرسٹ آف آل عید مبارک ایوری بڈی بھائی آپ سب کو عید مبارک مجھے یہ کلام سنا دیں ارے ابھی سن چکے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے हाँ. ابو عمر کیا ابن فاروق سے محمد عمر سے سنتے ہیں یہ کلام آپ سنائیں گے اب تو بس ایک ہی دھن ہے چلو کچھ بھی سنا اب تو بس دھن اب تو, تو بس, بس اے کہیں دھونے ایک, ایک, ماشا ایک ماشا کلام کی فرمائش تھی میں مسجد نبوی میں آیا ہوں ایک اور نے بھی میسج کیا تھا کہ سنا دیں سرکار کی شان نلالی ہے میرے خیال سے یہ دونوں ایک ہی طرز پر آپ نے پڑھا ہے تو سنا دیں جو چاہیں اس میں سے. میں مسجد دین بلی میں آیا ہوں میں مسجی دین بلی میں آیا ہوں میں دین میں آیا میں جی دین ب آیا ہوں لے کر ریک بوجھ گناہ ہوے کر بوجھ گناہ ہو کا, گناہ ہو کا, گناہ ہو کا مسجد دینبری میں آیا ہوں مے مسجد دینب آیا آیا حاصل سرگے در دو گدا سرکار تاجے نظر ہے حال میرا کار تب جو سارتا وجوہ فرمائے میار کی شان نرانی ہے سارے کار کیشانس کیشانتی ن سوکار لی تشدھ پے جانا جگ راج کتاج ترے سر سو جگ راج کتاج تورے سر سو ہے تجھ کو شگ دو سرا جانا سرکار سلحان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ مزید کالز سنا دیجیے محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد اشتیاق تاریخ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں میری آصف بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو سیدی والا کلام ہے بابا والا وہ سنا دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سیدی چلے پوچھتے ہیں یہ تو پشتو میں پڑھیں گے کہ نہیں اگلی کال سنائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین مبارک مجھے کی فرمائش کرنی ہے وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ آپ نے دیکھا اور آپ کی کالز بھی ہم نے شامل کی دیگر مدنی اشار کی تکرار بھی ہوئی آج عید کا دن ہے ایک ایک لفظ تو ہونا چاہیے نا ایسا شعر سنائے نا جس میں عید بھی آ رہا ہو ہے کوئی شعر آپ کے پاس ایک شعر پھر آپ سے بھی پوچھیں گے پھر ہمارے آثر کا وقت ہو رہا ہے جی تیری جب کی دید ہوگی جب بھی میری ہوگی آری جب کی دید ہوگی جب بھی میری ہوگی میرے خواب میں تو میرے خواب میں تو مدنی مدین ماشاء ماشاءاللہ بہت پیارا شعر پڑھا آپ سے بھی ایک شعر دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ دیں وہ ایسا شیر آج شیر خورما کھایا ہوگا نا شیر آتا ہو شیر دودھ کو بولتے ہیں کوئی ایسا شیر جس میں شیر آتا ہو خورما چلے نہ ہے شیر والا شیر نہیں ہے ہوگا یار سوچے تو صحیح آلہ کا ہے نا یار کیوں جنا تھا کیسا جام شیر کیوں جنا بے بو رہا تھا وہ کیسا جمشی کیوں جناب را کیوں جناب ریرا کیوں جناب ریرا وہ کیسا جان کا دودھ سے مو پھر گیا کا دودھ سے مو پھر گیا سبحان اللہ یہ ہمارا ایک مرحلہ ہے اعلیٰ کلام کا حسن ہے کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جب سنتے ہیں نا تو یار یہ کیسا شیر کیوں جنابے وہ ہو رہا وہ کیسے جامش تو یہ ایک حدیث کے اندر ایسا آیا ہے یہ اسی کا ماشاءاللہ ایک ہی پیالے میں 70 صحابہ نے دودھ پی لیا سبحان اللہ آپ کے پاس بیل پوری پڑی ہے میں ایک شعر پڑتا ہوں دیکھیں دونوں میں سے کون پورا کرتا ہے وہ شعر جو بجائے گا وہ پورا کریں ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک شعر ہے یہ اس کے بعد ہم عصر کی تیاری کے لئے سلسلے کو ختم کریں گے شعر ہے اعلی حضرت علیہ الرحمہ کا دیکھیں کون اس سے پورا کرے گا بیل بجا کے پورا بھی کرنا ہے آج نمبر وغیرہ نہیں ہے تو کٹے گا تو کچھ نہیں اس پر بجا کے کوئی شیر نہ پڑتا تھا تو نمبر کٹ جاتے تھے خیر انشاءاللہ اللہ وقت آنے پر یہ سلسلہ ذوق نات پورا دیکھیں گے دوبارہ آپ نئے طریقے سے نئے سرے سے شیر ہے دل ہے وہ دل کس <وصح> نے بجائی چلیں بھائی رضوان بھائی اور آصف بھائی میں سے کوئی پڑھ دیں دل ہے وہ سے نکلا ماشاء اللہ سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے یہاں کے حاضرین آپ نے دیکھا سلسلہ ذوق نات جس میں ہوئی مدنی اشار کی تکرار بھی اور دیگر مراحل بھی ہوئے کالز کا بھی سلسلہ رہا. تعالیٰ کل بھی سیم ٹائم آپ کی بارگاہ میں ان اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے آپ کل بھی دیکھنا مت بھولیے گا مدنی چینل تو ویسے دیکھتے رہے اور آج رات ان اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر نگران شورا اجتماعی ذکر و نات بھی فرما رہے ہیں اجتماع ذکر نات بھی ہوگا مدنی چینل پر آپ وہ بھی دیکھیں گے اس میں بھی انشاءاللہ ہمارے نات خواہ اسلامی بھائی تشریف فرما ہوں گے تو آپ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ رہیے کہیں نہیں جانا ابھی پاکستان ہمارے بابل المدینہ میں نماز اثر کا وقت ہو رہا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں آپ بھی اگر قرب و جواہر سے سن رہے ہیں تو نماز اثر کے لیے اٹھ چلیے نماز اثر بادشاہ ہوگا ان شاء اس میں بھی کچھ دکھایا جائے گا پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے تقریباً ساڑھے سات بجے کے باپا کا بڑا پیارا <coughs> وہ مدنی مذاکر انشاءاللہ شاء اللہ دکھایا جائے گا امید میاں بیوی کا ایک وعدہ اور اس کا فائدہ ہاں فائدہ وہ وعدہ کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں کر لیں پھر سکھ سے رہیں فائدہ اور س... وعدہ آپ کو انشاء دکھائیں گے سب کو دیکھنا چاہیے انشاءاللہ مدنی خبریں اور مدنی چینل کے ساتھ رہیے ان شاء شادی شدہ بھی دیکھ سکتے ہیں نا انہوں نے بھی شادی کرنی شاد ہے تو بعد میں وعدے کرنے پڑیں گے بہت پیارا مدنی پھولا ہے جو غیر شادی شدہ سب کے لئے انشاءاللہ انشاء اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے ایک مرتبہ پھر ہمارے سارے ناظرین حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک بہت بہت شکریہ آپ سب کا اپ تشریف لائے آپ لوگوں کو بھی عید مبارک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعال